رسم الرحم الحمۃ الحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامین صاحب کو ہمارے سلسلہ نمبر پانچ سو اور ہے تو یہ جو ہے پانچ سو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 تو حقیقی بادشاہ چونکہ اللہ ہی کے لیے ہے اس لیے اللہ نے خود فرمایا ہاں یہاں سا سے ہمارا اس کے انداز سے لاہ الملک وََََََََََ اللام يہ سرا تقاع نمبر ايک ميں ہاں جى لاہ الملك و تمام بادشاہ يہ یعنی اسى کے ليے سچى بادشاہى اور اسی کی تعريف نام متنعى نا ہے ہاں جى لاہ اسی کے اسى سچی ليے سچى الحمد اور اسی کی تعيف نہ نا ہے